اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا يستثنون اور وہ انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے فطاف علیہ طائف من ربک وہم نائمون تو آپ کے رب کی طرف سے کوئی پھرنے والا عذاب اس باغ پر پھر گیا جبکہ وہ سو رہے تھے سورین پھر وہ باغ کٹی کھیتی کی طرح ہو گیا فطن دسبح پھر صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا دوں ارے کم این کم سوری نین کہ تم اپنی کھیتی پر صبح سویرے چلو اگر تمہیں پھل توڑنا ہے وهم چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپ کے چپ کے کہہ رہے تھے اليوم مسکین کہ آج تمہارے پاس باغ میں کوئی مسکین داخل نہ ہو پائے حبد اور وہ صبح سویرے یہ سوچ کر لپکتے گئے کہ وہ مسکینوں کو روکنے پر قادر ہیں قلون این پھر جب انہوں نے باغ دیکھا تو کہا یقینا ہم راہ بھول گئے ہیں بل نحن محرومون نہیں بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے ہیں تُسے بحرون ان کا بہترین کہنے لگا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم تصبیح کیوں نہیں کرتے قالوا سبحان ربنا كنا انہوں نے کہا پاک ہے ہمارا رب بے شک ہم ہی ظالم تھے فاقبل بعضهم بعض پھر وہ ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے ملامت کرنے لگے قالوا يا کن پوگین اور کہنے لگے باہم اور کہنے لگے ہائے ہم پر افسوس بے شک ہم ہی سرکش تھے شاید ہمارا رب بدلے میں اس سے بہتر ہمیں دے بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف بعض کہتے ہیں راتوں رات اسے آگ لگ گئی بعض کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اسے تہس نہس کر دیا پھر یعنی جس طرح کھیتی کٹنے کے بعد خشک ہو جاتی ہے اسی طرح اس طرح سارا باغ اجڑ گیا بعض نے ترجمہ کیا ہے سیاح رات کی طرح ہو گیا یعنی جل کر پھر یعنی باغ کی طرف جانے کے لیے ایک تو صبح صبح نکلے دوسرے آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہوئے گئے تاکہ کسی کو ان کے جانے کا علم نہ ہو پھر یعنی وہ ایک دوسرے کو کہتے رہے کہ آج کوئی باغ میں آ کر ہم سے کچھ نہ مانگے جس طرح ہمارے باپ کے زمانے میں آیا کرتے تھے اور اپنا حصہ لے جاتے تھے پھر اب دن ایک معنی تو قوت و شدت کے کیے گئے ہیں جس کو ترجمے میں لپکتے ہوئے سے تعبیر کیا ہے بعض نے غصہ اور حسد کیے ہیں یعنی مساکین پر غیر و غضب کا اظہار یا حسد کرتے ہوئے قادرین حال ہے اپنے معاملے میں یعنی اپنے معاملے کا انہوں نے اندازہ کر لیا یا اپنے زیام میں یا اپنے نظام میں انہوں نے اپنے باغ پر قدرت حاصل کر لی قدرت حاصل کر لی یا مطلب ہے کہ مساکین پر انہوں نے قابو پا لیا پھر یعنی باغ والی جگہ کو راکھ کا ڈھیر یعنی اسے تباہ و برباد دیکھا پھر یعنی پہلے پہل تو ایک دوسرے کو کہا پھر پھر جب غور کیا تو جان گئے کہ آفت زدہ اور تباہ شدہ باغ ہمارا ہی باغ ہے جسے اللہ نے ہمارے طرز عمل کی پاداش میں ایسا کر دیا ہے اور واقعی یہ ہماری حرمان نصیبی ہے پھر بعض تسبیح کا مطلب یہاں انشاءاللہ اللہ کہنا مراد لیا ہے پھر یعنی اب انہیں احساس ہوا کہ ہم نے اپنے باپ کے طرز عمل کے خلاف قدم اٹھا کر غلطی کا ارتقاب کیا ہے جس کی سزا اللہ نے ہمیں دی ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ معصیت کا عزم اور اس کے لیے ابتدائی اقدامات بھی ارتکاب معصیت کی طرح جرم ہے جس پر مواخذہ ہو سکتا ہے صرف وہ ارادہ ماف ہے جو وسوسے کی حد تک رہتا ہے دیکھیے سور بقر آتمبر دو سو چوراسی کا حاشیہ پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ اب اگر اللہ نے ہمیں مال دیا تو اپنے باپ کی طرح اس میں سے غربا و مساکین کا حق بھی ادا کریں گے اسی لیے ندامت اور توبہ کے ساتھ رب سے امیدیں بھی وابستہ کیں پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اسی طرح ہوتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب تو سب سے بڑا ہے کاش وہ جان لیتے ان بے شک متقین کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت کے باغات ہیں کیا پھر ہم مسلمانوں کو مجرموں کے برابر ٹھہرائیں گے ٹھہرائیں گے کیف تمہیں کیا ہوا تم کیسے فیصلے کرتے ہو اَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدُرُسُونَ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھ لیتے ہو اِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ کہ یقیناً تمہارے لئے اس کتاب میں تمہاری منمانی باتیں ہوں اَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا کیا تم نے ہم سے یوم قیامت تک پہنچنے والی قسمیں لی ہیں کہ تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم فیصلہ کرو گے سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيم ان سے پوچھئے کہ ان میں کون اس کا ذمہ لیتا ہے ام لهم ان كانوا کیا ان کے کوئی شریک ہیں جو چاہیے کہ وہ اپنے شریک لے آئے اگر وہ سچے ہیں کیا ان کے کوئی شریک ہیں تو چاہیے کہ وہ اپنے شریک لے آئیں اگر وہ سچے ہیں يوم الى فلا جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے ابصارهم ذلة وقد كانوا يدعون الى وهم سالمون ان کی نظریں جھکی ہوں گی ان پر ذلت چھا رہی ہوگی اور تحقیق دنیا میں انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا جبکہ وہ سہی سالم تھے ادبن ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم <سلام> سنستدرجهم <سلام> من حيث لا يعلمون لہٰذا چھوڑ دیجیے مجھے اور اس کو جو اس حدیث مطلب قرآن کو جھٹلاتا ہے ہم انہیں آہستہ آہستہ تباہی کی طرف لے جائیں گے اس طرح کے انہیں علم تک نہ ہوگا تین اور میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں بے شک میری تدبیر انتہائی پختہ ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی اللہ کے حکم کی مخالفت اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرنے والوں کو ہم دنیا میں اسی طرح عذاب دیتے ہیں اگر ہماری مشیت اس کی مقتضی ہو پھر لیکن افسوس وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے اس لیے پرواہ نہیں کرتے پھر مشرقین مکہ کہتے تھے کہ اگر قیامت ہوئی تو وہاں بھی ہم مسلمانوں سے بہتر ہی ہوں گے جیسے دنیا میں ہم مسلمانوں سے زیادہ آسودہ حال ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم مسلمانوں یعنی اپنے فرما برداروں کو مجرموں یعنی نافرمانوں فرمانوں کی طرح کر دیں مطلب ہے کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کے خلاف دونوں کو یکساں کر دے پھر جس میں یہ بات لکھی ہو جس میں یہ بات لکھی ہو جس کا تم دعویٰ کر رہے ہو کہ وہاں بھی تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جسے تم پسند کرتے ہو پھر یا ہم نے تم سے پکا عہد کر رکھا ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جس کا تم اپنی بابت فیصلہ کرو گے پھر کہ وہ قیامت والے دن ان کے لیے وہی کچھ فیصلہ کروائے گا جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے فرمائے گا پھر یا جن کو انہوں نے شریک ٹھہرا رکھا ہے وہ ان کی مدد کر کے ان کو اچھا مقام دلوا دیں گے اگر ان کے شریک ایسے ہوں تو ان کو سامنے لائیں تاکہ ان کی صداقت واضح ہو پھر بعض میں ساق سے مراد قیامت کے شدائد اور اس کی ہولناکیاں نہ نہیں ہیں یہ درست نہیں کیونکہ ایک صحیح حدیث میں اس کی تفسیر اس طرح بیان ہوئی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا جس طرح کہ اس کی شان کے لائق ہے تو ہر مومن مرد اور عورت اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے البتہ وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو دکھلاوے اور شہرت کے لیے سجدے کرتے تھے وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی ریڑھ کی ہڈی کے من کے تختے کی طرح ایک ہڈی بن جائیں گے جس کی وجہ سے ان کے لیے جھکنا ناممکن ہو جائے گا بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 4919 اللہ تعالیٰ کی یہ پنڈلی کس طرح کی ہوگی کس طرح کی ہوگی اسے وہ کس طرح کھولے گا اس کیفیت کو ہم جان سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں اس لیے جس طرح ہم بلا کیف و بلا تشبیح اس کی آنکھوں کان ہاتھ وغیرہ پر ایمان رکھتے ہیں اسی طرح پنڈلی کا ذکر بھی قرآن اور حدیث میں ہے اس پر اس کی کیفیت بیان کیے بغیر ایمان رکھنا ضروری ہے یہی صلف اور محدثین کا مسلک ہے پھر یعنی دنیا کے برعکس ان کا معاملہ ہوگا دنیا میں تکبر وعینات کی وجہ سے ان کی گردنیں اکڑی ہوئی تھیں پھر یعنی صحت مند اور توانا تھے اللہ کی عبادت میں کوئی چیز ان کے لیے معنی نہیں تھی لیکن دنیا میں اللہ کی عبادت سے یہ دور رہے پھر یعنی میں ہی ان سے نمٹ لوں گا آپ ان کی فکر نہ کریں پھر یہ سی استدراج مطلب ڈھیل دینے کا ذکر ہے جو قرآن میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے اور حدیث میں بھی وضاحت کی گئی ہے کہ نافرمانی کے باوجود دنیاوی مال و اسباب کی فراوانی اللہ کا فضل نہیں ہے اللہ کے قانون امحال یعنی مہلت دینے کا نتیجہ ہے پھر جب وہ گرفت کرنے پر آتا ہے تو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا پھر یہ گزشتہ مضمون ہی کی تاکید ہے کئی دن خفیہ تدبیر اور چال کو کہتے ہیں اچھے مقصد کے لیے ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں ہوتی اس میں کوئی برائی نہیں ہے اسے اردو زبان کا اسے اردو زبان کا قید نہ سمجھا جائے جس میں ضم ہی کا مفہوم ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام تسألهم فهم من مغرم مثقلون اے نبی کیا آپ ان سے اجر مانگتے ہیں جو وہ چٹی کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں الغیب کیا ان کے پاس علم غیب ہے تو وہ اس سے لکھ لاتے ہیں چنانچہ آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کریں اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جب اس نے اللہ کو پکارا تھا جبکہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا بنو اگر اس کے رب کا احسان اسے نہ سب حالتا تو وہ چٹیل میدان میں پھینکا جاتا جب کہ وہ مضموم ہوتا ربه فجعله من الصالحين. پھر اس کے رب نے اسے نوازا اور اس کو سالحین میں شامل کیا جنون اور بلا شبہ قریب ہے کہ کافر لوگ اپنی بری نظروں سے آپ کو پھسلا دیں گے جب وہ یہ ذکر مطلب قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بے شک اور کہتے ہیں کہ بے شک وہ تو یقینا دیوانہ ہے میں ہوں اور یہ قرآن تو سب جہانوں کے لیے نصیحت ہے اب چلتے ہیں آیات کے لیے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف یہ <تصفح> خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن توبیخ ان کو کی جا رہی ہے جو آپ پر ایمان نہیں لا رہے تھے پھر یعنی کیا علم غیب یعنی کیا غیب کا علم ان کے پاس ہے لوح محفوظ ان کے تصرف میں ہے کہ اس میں سے جو بات چاہتے ہیں نقل کر لیتے ہیں نقل کر لیتے ہیں وہاں سے لکھ لاتے ہیں اس لیے یہ آپ کی اطاعت اختیار کرنے اور آپ پر ایمان لانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے اسی لیے آگے فرمایا پھر فصبر میں فا تفریح کے لیے ہے یعنی جب واقعہ ایسا نہیں ہے تو ای پیغمبر آپ فریضہ رسالت ادا کرتے رہیں اور ان مکذبین کے بارے میں اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں پھر جنہوں نے اپنی قوم کی روش تکذیب کو جنہوں نے اپنی قوم کی روش تکذیب کو دیکھتے ہوئے عجلت سے کام لیا اور رب کے فیصلے کے بغیر ہی از خود اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے پھر جس کے نتیجے میں انہیں مچھلی کے پیٹ میں جبکہ وہ غم و اندوہ سے بھرے ہوئے تھے اپنے رب کو مدد کے لیے پکارنا بڑا اپنے رب کو مدد کے لیے پکارنا پڑا جیسا کہ تفصیل پہلے گزر چکی ہے دیکھیے سورہ صافات آیت نمبر ایک سے ایک کے حواشی پھر یعنی اللہ تعالیٰ اگر انہیں توبہ و مناجات کی توفیق نہ دیتا اور ان کی دعا قبول نہ فرماتا تو انہیں ساحل سمندر کی بجائے جہاں ان کے سائے اور خوراک کے لیے بیل دار درخت اگا دیا گیا کسی بنجر زمین میں پھینک دیا جاتا اور اند اللہ ان کی حیثیت بھی مضموم رہتی جب کہ قبولیت دعا کے بعد وہ محمود ہو گئے پھر اس کا مطلب ہے کہ انہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں توانا و تندرست کرنے کے بعد دوبارہ رسالت سے نواز کر انہیں اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا جیسا کہ سور صافات آیت نمبر 146 سے بھی واضح ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص میری بابت یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متع سے بہتر ہوں بہوالے صحیح مسلم حدیث نمبر دو مزید دیکھیے سور بقرہ آیت نمبر دو سو کا حاشیہ نمبر ایک پھر یعنی اگر آپ اللہ کی حمایت و حفاظت نہ ہوتی تو ان کفار کی حاصدانہ نظروں سے آپ نظر بد کا شکار ہو جاتے یعنی ان کی نظر آپ کو لگ جاتی امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کا یہی مفہوم بیان کیا ہے مزید لکھتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نظر کا لگ جانا اور اس کا دوسروں پر اللہ کے حکم سے اثر انداز ہونا حق ہے جیسا کہ متعدد احادیث سے بھی ثابت ہے چنانچہ احادیث میں اس سے بچنے کے لیے دعائیں بھی بیان کی گئی ہیں اور یہ بھی تاکید کی گئی ہے کہ جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو میں اللہ یا برک اللہ کہا کرو تاکہ اسے نظر نہ لگے اسی طرح کسی کو کسی کی نظر لگ جائے تو فرمایا اسے غسل کروا کے اس کا پانی اس شخص پر ڈالا جائے جس کو جس کو اس کی نظر لگی ہے تفصیل کے لیے دیکھیے تفسیر ابن کثیر اور کتب حدیث بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ یہ تجھے تبلیغ رسالت سے پھیر دے پھر یعنی حسد کے طور پر بھی اور اس غرض سے بھی کہ لوگ اس قرآن سے متاثر نہ ہوں بلکہ اس سے دور ہی رہیں یعنی آنکھوں کے ذریعے سے بھی یہ کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے اور زبانوں سے بھی آپ کو اضاف پہنچاتے اور آپ کے دل کو مجروح کرتے پھر جب واقعہ یہ ہے جب واقعہ یہ ہے کہ قرآن جنو انس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آیا ہے تو پھر اس کو لانے والا اور بیان کرنے والا مجنون دیوانہ کس طرح ہو سکتا ہے سامعین کرام یہاں پوری ہوتی ہے سورت القلم اور آغاز ہوتا ہے سورت الحاقہ کا تو سورت الحاقہ ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں باون اور رقوع ہیں دو تو شروع کرتے ہیں اسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے ثابت ہونے والی ملحق کیا ہے ثابت ہونے والی وما ادراك اور آپ کو کس نے خبر دی کیا ہے ثابت ہونے والی كذبت ثمود عاد سمود اور آد نے اس تہلے کا خیز قیامت کو جھٹلایا تو جو سموت ہے وہ انتہائی اونچی خوفناک آواز سے ہلاک کیے گئے کو بھی اور جو تھے تو وہ یک تند و تیز بے قابو آندھی سے ہلاک ہوئے سخرہا علیہم سبع لیال وثمانیت ایام حسوما فتر القوم فیہا صرعا کہ انہم اعجاز نخل خاویہ اللہ نے اسے ان پر سات راتیں اور آٹھ دن جڑ کاٹنے مطلب فنا کرنے کے لئے مسلط رکھا پھر آپ اس قوم کو پچھاڑے مطلب ہلاک کیے ہوئے دیکھتے ہو گویا وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہو فہلترا لہم, فہلترا لہم من باقیہ. پھر کیا آپ ان کی کوئی باقیات دیکھتے ہیں اج فرعون ومن قبله اور, فرعون اور جو اس سے پہلے تھے اور الٹائی گئی بستیوں والے گناہ کرتے تھے فعصو رسول ربهم پھر انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اس رب نے انہیں نہایت سخت گرفت میں لے لیا کمفیل بے شک جب پانی میں تغیانی آئی تو ہم نے تمہیں بہتی ناؤ میں سوار کیا لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا اُذُنُ وَاعِيَةً تاکہ ہم تمہارے لئے اس فعل کو نصیحت بنا دیں اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ سوری وَاحِدَةٌ پھر جب سور میں ایک ہی بار پھونک ماری جائے گی وَحُمِلَتِ الْعَبْضُ وَالجِبَالُ <وَاحِدَةً> اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک ہی چوٹ سے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اس میں امر الہی ثابت ہوگا اور خود یہ بھی بہر صورت وقو پذیر ہونے والی ہے اس لیے اسے اللہ سے تعبیر فرمایا پھر یہ لفظ استفام ہے لیکن اس کا مقصد قیامت کی عظمت اور فخامت شان بیان کرنا ہے پھر یعنی کس ذریعے سے آپ کو اس کی پوری حقیقت سے آگاہی حاصل ہو مطلب اس کے علم کی نفی ہے گویا کہ آپ کو اس کا علم نہیں کیونکہ آپ نے ابھی اسے دیکھا ہے اور نہ اس کی ہولناکیوں کا مشاہدہ کیا ہے گویا کہ وہ مخلوقات کے دائر علم سے باہر ہے بہوال فتح القدیر بعض کہتے ہیں کہ قرآن میں جس کی بابت بھی سیغ ماضی میں ادورا کا استعمال کیا گیا ہے اس کو بیان کر دیا گیا ہے اور جس کو مظاہرے کی سیغے وما مایو دریکہ کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے اس کا علم لوگوں کو نہیں دیا گیا بہوال فتح القدیر و عیسر پھر اس میں قیامت کو کھڑکا دینے والی کہا ہے اس لیے کہ یہ اپنی ہولناکیوں سے لوگوں کو بیدار کر دے گی لوگوں کو بیدار کر دے گی پھر پاغیتن ایسی آواز جو حد سے تجاوز کر جانے والی ہو یعنی نہایت خوفناک اور اونچی آواز سے قوم سمود کو ہلاک کیا گیا جیسا کہ پہلے متعدد جگہ گزرا پھر سور پالے والی ہوا پالے والی ہوا آتین سرکش کسی کے قابو میں نہ آنے والی یعنی نہایت تند و تیز پالے والی اور بے قابو ہوا کے ذریعے سے حضرت ہود کی قوم آت کو ہلاک کیا گیا پھر حسمن کے معنی کاٹنے اور جدا جدا کر دینے کے ہیں اور بعض نے رسوما کے معنی پیدرپے پی کیے ہیں پھر اس سے ان کی اسے ان کے درازئی قد کی طرف بھی اشارہ ہے اس سے ان کے درازئی قد کی طرف بھی اشارہ ہے خویت کھوکھلے بے روح جسم کو کھوکھلے تنے سے تشبیہ دی ہے پھر اس سے قوم لوط مراد ہے پھر رابیتن یا رابعتاً ربع یربو سے ہے جس کے معنی زائد کے ہیں یعنی ان کی ایسی گرفت کی جو دوسری قوموں کو گرفت سے زائد یعنی ان کی ایسی گرفت کی جو دوسری قوموں کی گرفت سے زائد یعنی سب میں سخت تر تھی گویا اخدر الرابیہ کا مفہوم ہوا نہایت سخت گرفت پھر یعنی پانی ارتفاع اور بلندی میں تجاوز کر گیا یعنی پانی خوب چڑھ گیا پھر حمل نم میں خطاب اہل زمانہ کو ہے مطلب ہے کہ تم جن آبا کی پشتوں سے ہو ہم نے انہیں کشتی میں سوار کر کے بپھرے ہوئے پانی سے بچایا تھا ہم نے انہیں کشتی میں سوار کر کے بپھرے ہوئے پانی سے بچایا تھا الجاریتوں سے مراد سفینہ نوح ہے پھر یعنی یہ فعل کے کافروں کو پانی میں غرق کر دیا اور مومنوں کو کشتی میں سوار کر کے بچا لیا تمہارے لیے اس کو عبرت و نصیحت بنا دیں تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو پھر یعنی سننے والے اسے سن کر یاد رکھیں اور وہ بھی اس سے عبرت پکڑیں پھر مکذبین کا انجام بیان کرنے کے بعد اب بتلایا جا رہا ہے کہ یہ الحق کس طرح واقع ہوگی اسرافیل کی ایک ہی پھونک سے یہ برپا ہو جائے گی پھر یعنی اپنی جگہوں سے اٹھا لیے جائیں گے اور قدرت الہی سے اپنی قرار سے ان کو اکھھیر لیا جائے گا